اور تاب احترام اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہم نے دیکھی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم فرمایا ہے دنیا افرت کی کامیابی کے لیے جہنم سے نجات کے لیے اور جنت کے فصول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا لازم ہے ایک انسان دنیا میں ہدایت یافتہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے و ان تودھ اگر تم اس رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے معلومات کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا آپ کے فراہمی کو تسلیم کرنا ان کی تعمیل کرنا یہ ضروری ہے جس قدر زندگی میں فرما برداری آئے گی اسی قدر انسان ہدایت کے مراتب میں ترقی کرتا چلا جائے گا اسے معلوم ہوا کہ ہدایت ایک مرتبے پہ نہیں رہتی ہے یعنی کہ انسان کو اسلام مل گیا دین مل گیا حق مل گیا تو اس کو ہدایت مل گئی بس معاملہ ختم ہو گیا بلکہ ہدایت کے مراتب ہیں اس کے لیولز ہیں ایک کے بعد ایک آدمی ان مراتب کو پار کرتا چلا جاتا ہے یا تو ترقی کے اعتبار سے یا تو تنزل کے اعتبار سے اور اس ہدایت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت میں پہنچا دے کہ ایک انسان زندگی کے تمام مراحل میں گمراہی کے راستوں سے بچتے ہوئے ہدایت کے راستے پر باقی رہے چلتا رہے چلتا رہے یہاں تک کہ اسی پر اس کا خاتمہ ہو اور اللہ رب العالمین پھر اگلے مراحل کو پار کر کے حجر کے میدان میں اسی طرح سے پل سے سے اس کو پار کر کے جنت میں پہنچا دے اس لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی کہیں گے الحمدللہ لہذا کہ الحمد للہ تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی دی اس جنت کی ہدایت اور توفیق دی وما كنا دیا لولا ان علی اللہ ہمارے بس میں تو بالکل بھی نہیں تھا کہ اس جنت میں آتے اگر اللہ ہم کو اس کی ہدایت نہیں دیتا تو ہدایت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان سیدھے راستے پر چلتے چلتے پل سے رات پر سے بھی تیزی سے گزر کے جنت پہ پہنچ جائے جو کہ اس کی منزل ہے لہذا بعض روایتوں میں آیات میں بھی جہاں ہدایت کا انکار ہوتا ہے کفار کے لیے وہاں یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ کے ہاں جنت کے لائق نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ہدایت کی شروعات ہوتی ہے اور جس درجے زندگی میں طاقت آتی ہے اسی درجے کی ہدایت آتی ہے لہٰذا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا بس ایک ہی مرتبہ ہے اور ہدایت ہم کو مل چکی ہے ہدایت ملنے کے بعد اس کی حفاظت اور اس میں ترقی یہ مسلسل ہوتی رہنی چاہیے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے جاننے اور اس کے ماننے اور اس کی تعمیل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے پچھلے درس میں ہم نے دو نما مکمل کیے اب بات کو اس سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور بھی احادیث اس باب میں دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیض صحابہ سے متعلق ہے اور خصوصاً مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق ہے جس کے دونوں پہلو ہیں دینی اور سیاسی آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور یہ بھی حدیث خصوصی طور پر منحص سے جڑی ہوئی ہے عمر عمر رضی اللہ عنہما قال خطبنا عمر فقال عبداللہ علم نیومر اور تعالمہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ہم کو جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا جابیہ دمش سے قریب ایک دیہات یا ایک علاقے کا نام ہے فقال کہا مقامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ پینا میں آج تمہارے درمیان ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں خطبے کے لیے جیسا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہمارے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے فقال آپ نے فرمایا بی میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں ثم ثم پھر وہ لوگ جو ان کے بعد تھے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے صحابہ تابعین اور تبع الاتباع یا تبع تباً جن, جن کو ہم کہتے ہیں سمسل کدی پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا پھیل جائے گا حتّا الرجل ولا یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا حلف اٹھائے گا جبکہ اسے حلف مانگا نہیں جائے گا اٹھانے کے لیے کہا نہیں جائے گا قسمیں کھائے گا لیکن قسم کھانے کا مطالبہ نہیں ہوگا ویش حدش، ویش حدش اور گواہی دینے والا خود سے ہی گواہی کے لیے آ جائے گا گواہی کے مطالبے سے پہلے وہ گواہی دے دے گا اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی لیکن وہ گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا شیبان خبردار جب بھی ایک آدمی ایک مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے کمبل تمہارے لیے جماعت کا لزوم ضروری ہے جماعت کو تھامے رہنا جماعت سے جڑے رہنا ضروری و عیا کمبل اور خبردار افتراق سے فرقت سے علیحدگی سے بچو فن شیباحد اس لیے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے دو سے وہ قدرے دور ہوتا ہے ایک سے قریب ہوتا ہے دو سے دور تین سے اور دور ہوگا تو کہا کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے دو سے وہ تھوڑا دور ہوتا ہے من اراد بخبو فل یلان جو جنت کا درمیانی اعلی مقام چاہتا ہے جنت میں ایسا مقام چاہتا ہے جو اعلی ترین ہے بخبوحا جنت میں بالکل درمیان میں اور اعلی جگہ جو چاہتا ہے پلیل زمل اسے چاہیے کہ وہ جماعت کا انتظام کرے جماعت سے جڑا رہے اس کی تفصیل ہم آگے دیکھ رہے ہیں منصر اتھو حسن اتو و, و سا اور جسے اس کی نیکی سے خوشی ہو اور اس کی اس کے گناہ سے اسے دکھ ہو تو یہی مومن ہے یعنی یہی مومن ہونے کی علامت ہے اس حدیث کو امام احمد ابن ماجا اور ابن اقبال نے روایت کیا ہے الفاظ ترمیزی کے ہیں سننا ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار ایک حدیث صحیح اس حدیث میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کے حق کی رعایت کی ترغیب کی صحابی تمہیں میں اپنے صحابہ کے بارے میں کر رہا ہوں صحابہ کا احترام کرنا ان کی فضیلت بقیہ امت پر ماننا اور صحابہ کے احترام کے اعتبار سے ان کے حقوق ادا کرنا ان کا دفاع کرنا اور ان کے منہج کی پیروی کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو سب سے پہلا طبقہ اس امت کا صحابہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے اور اپ کے ساتھ اپ کی صحبت اور اپ کے دیپا کے لیے چنا دین کی اشاعت سب سے پہلے انہی کے ذریعے ہوئی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران پڑھ کے سنایا یسرو علیہ آیات ہی ان کا تذکیہ کیا انہیں جاہلیت کے اثرات سے پاک کیا وہ یزکیہم اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی قران کے تفصیلی احکام احکام کی تقبیر واقعات کی تفصیل مثالوں کی وضاحت ماضی کے معاملات کے بارے میں عبرت لینے کا مزاج اور دین کی ترغیب و ترہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی ہے اور آپ علیہ السلات کی نگرانی میں یہ دینی اعتبار سے پروان چڑھیں یہاں تک کہ آپ نے ایک اچھا معاشرہ قائم کیا اور آپ کی اوقات بھی اللہ اللہ کی مدد آئی فتح مکہ ہوا اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح حتا کی گئی اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے فوج فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے تو آپ نے اپنا مقصد پورا کیا اور اللہ کے دین کو اس پورے خطے میں نافذ بھی کیا لوگوں کی صلاح کی حق غالب آیا باطل چلا گیا صحابہ کی مدد کے ذریعے سے اول اللہ کی توفیق سے اس کے بعد صحابہ کی مدد سے اے نبی تو اللہ ہیں جس نے اپنی تعیب سے آپ کی نصرت کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے ایمان والے کون تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی صحابہ لہذا جنہیں اللہ نے چنا یہ واقعی اچھا انتخاب تھا یہ واقعی لائق لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرق ملے یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اچھا مسلمان بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد منہج شر احکام میں عبادت حقوق اسلامی آداب ان ساری چیزوں کی ان کو تعلیم دی تھی جو آپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور آپ کی باتوں پر روتے تھے اور آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تھی اور ایسی کہ انہیں آپ کو دیکھ کے بغیر چین نہیں آتا تھا انہوں نے ایمان کا اور نبی کی محبت کا حق ادا کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے آپ سے سوالات پوچھتے اور آپ جہاں بھی ان کو بھیجتے جاتے اور تیر اپنے سینے پر لینے کی آمادی کے دلوں میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے اگر لگے تو ہمارے سینے میں لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج بھی نہ ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا واقعی لائق لوگ تھے لیکن بعد میں ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی اغراض کے تحت صحابہ ہی کو مجروب کیا انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جھوٹی روایتیں گھڑی اہل بیت کی محبت کے نام پر انہوں نے بقیہ سارے صحابہ کو متہم کیا صحابہ کا اعتماد ختم کیا تاکہ دین کے نام پر وہی ان کے لوگوں سے ہی لوگ دین لیں اسی کو معتبر مانیں باقی سب کو غیر معتبر قرار دیا حقیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ان کو بھی مجروح کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ان کے بارے میں بھی بدزبانی سے کام لیا ان پر بھی ذنا کی تہمت لگائی حسیہ کے قرآن کریم کی آئ ان اللہ بک بقرا اللہ تمہیں بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے راتذیوں نے کہا کہ اس سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہ ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالنہ کے بارے میں کہا کہ سب سے بڑا عذاب آخرت میں ان کو دیا جائے گا جہان میں جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑ کے آج تک وہ اسی دین پر قائم ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے زیادہ صحابہ پر تہمتیں اور لانتیں کرنے میں ان کا وقت گزرتا ہے محرم کے مہینے میں سارا وقت ان کا اسی میں جاتا ہے اسی کو وہ اپنے لیے امید اور آکرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں جی بھر کے صحابہ صحابہ پر لان تان کریں اور قبرہ کریں یہی ان کے دین کی حیثیت ہے دار کا ببلغمن الم سارے علم کا ان کا انجام اور اخیر اس کی انتہا یہی ہے اس کے بغیر ان کی مجلس سے نہیں جب تک کہ صحابہ کی برائی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کے بارے میں کہا بی اصحابی میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں خصوصی اس میں سارے صحابہ داخل ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض صحابہ اچھے تھے بعض برے تھے جب عمومی طور پر آپ نے سارے صحابہ کے لیے وصیت کی ہے تو ہمیں بھی عمومی طور پر سارے صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حضرت علی سے محبت رکھیں اور حضرت معاویہ سے بغض رکھے سارے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گا. بدقسمتی سے اہل سنت میں کہلانے والے نے بھی دھوکے کے طور پر حضرت معاویہ کو نشانہ بنا لیا علی مرزا اور ایک طبقہ اہل سنت میں سے بھی اس کی باتوں میں آ کر حضرت معاویہ سے بغض رکھتا ہے کسی صحابی سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے صاحب آپس میں اختلافات تھے وہ بڑے لوگ تھے ان کا اختلاف بھی ان کے معیار اور ان کے مقام کے اعتبار سے تھا لیکن ان کے اختلافات کی بنا پر بعد والوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی کرے بعد والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے شکر گزار رہیں اللہ کے بعد کہ انہوں نے دین کی تعلیمات کو ہم تک کما حقہ پہنچایا ربنا ربنا في لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ایمان والوں کا شعار کیا ہے اپنے سے پہلے والوں کو برا کہیں ان پر لعنتیں کریں ان سے برات کا اظہار کریں ان سے نفرت کریں بلکہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی زبان سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور دل میں اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کریں اور اگر نہ ہو پائے تو اللہ سے دعا کریں یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے اور اب لنا اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے ولی اقوام ابل ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے تم بعد میں آیا وہ تجھ سے پہلے ایمان والے تھے اور تیری ایمان کے لیے دلیل کی بنیاد ان کی روایات اور ان کی حفاظت ہی سے آج تجھ تقدین اپنی اصل شکل میں پہنچا ہے ولا قلوب اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ پیدا فرما ہمارے دلوں کو اس چیز سے بچائے رکھ کے ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کون اللہدین اب ایمان خصوصاً اور عموماً ایمان والے ہمارے دلوں کو ایمان والوں کے لیے کھوٹ سے بچائے رکھا تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو اسلاف ہیں جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی وہ زیادہ حقدار اس سے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں لعنت کی بجائے مغفرت ان کے لیے مانگیں اور دل میں کینہ کپٹ اور بغض اور دعوت رکھنے کے بجائے اپنے دل کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو ان کے لیے کھوٹ سے پاک کر یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے لیکن روابز نے اسی کو دین بنا دیا کہ صحابہ کی شام میں گستاخیاں کریں ان پر لانتیں کریں اور اسی میں وہ مگن ہے کلو فرقون ہر ٹولا اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے لہذا مسلمانوں کے لیے بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین کے بارے میں خلن سے بچنے کے لیے وہ صحابہ پر اعتماد کریں جن لوگوں کا اعتماد صحابہ سے ہٹ جاتا ہے اور ایک بھی صحابی کے بارے میں دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے دیرے دیرے یہ مرض بڑھتا ہے یہ رکا نہیں رہتا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پورے دین کے بارے میں شک شبے کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے صحابہ پر اعتماد رکھنا اور ان سے محبت رکھنا ان کی تعظیم کرنا ان کے لیے دعا کرنا یہ ضروری ہے بلا شبہ صحابہ کے بارے میں کسی مسلمان کا اور اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصومان خطا ہیں بلکہ گناہوں کا صدور بھی ان سے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں اتنی ہی بڑی ہیں ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی غلطیوں کا کہیں شمار نہیں ہے با صحابہ کی تو اللہ تعالی نے بدریوں کی ایسی مفرت کر دی کہ اب جو چاہے تو حالانکہ وہ کرتے نہیں تھے ایسا لیکن اللہ کی طرف سے رضا کا یہ معاملہ تھا اور اتنے قابل اعتماد تھے کہ اب تم کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے یہ مقام بعد والوں کو نہیں ملا لاسو ان کو من انفل فت کے وقات برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین کے لیے قرض کیا اور دبا کے لیے کے دین کی اشاد کے لیے بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے بعد والے کون قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک انسان صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے سے اللہ تعالی نے پہل جانے والے من المہاجرین والذین باحسان اور وہ لوگ انہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی وعدہ اللہ, اللہ, اللہ سے وہ تم بھی اگر یہ ایسا ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آؤ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے مراد صحابہ ہیں کہ اگر اہل کتاب ویسا ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لے ہیں تب جا کر وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے معلوم ہے کہ عقیدے میں صحابہ کا عقیدہ میزان ہے اللہ تعالی نے عقیدے میں ان کی پیروی کی تعلیم ہم کو دی ہے سارے لوگ جیسے ویسا عقیدہ نہ رکھیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ان کے عقیدے معلوم ہے ان کا عقیدہ اللہ کے مق... مق... یعنی پسندیدہ ہیں مقبول ہیں تو ہر معاملے میں وہ لدین اطبان جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی تو صحابہ کا احترامی اگر نہ رہے تو کہاں سے پیروی کرے گا آدمی ان کے حقوق کی رعایت نہ کرے ان کا مقام تسلیم نہ کرے تو ان کا مقال کہاں سے تسلیم کرے گا لہذا بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے امت میں باب کے طبقے باب ہیں اسی لیے تابعین کو بعد میں ذکر کیا طبا کو اس کے بعد ذکر کیا سب سے پہلا طبقہ اعلی طبقہ کون ہے جس کی وسیعت کی جا رہی ہے صحابہ پھر اس کے بعد تابعین اور اس کے بعد طبع بی ثم اکبار اوسی ثم تم ملدین ثم کا دل پھر جھوٹ پھیل جائے گا معلوم کہ ان ادوار میں اگرچہ جھوٹ کی مثالیں ملتی ہوں لیکن وہ عام نہیں تھا یق الک عام طور سے لوگ جھوٹ بولنے لگے ہیں تم میں یقل یقل کبھی حد تخر روس کا یہاں تک کہ آدمی قسمیں کھائے گا جبکہ اسے حلف لیا نہیں جائے گا یہ برے دور کی علامات میں سے ہے یعنی لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور یش حد ولاس کا گواہی دینے والا گواہی دے گا جبکہ اسے گواہی مانگی نہیں جائے گی لیکن مابدی مفاد کے لیے شہرت کے لیے وہ خود ہی آگے گواہی دے گا تاکہ فیمس ہو جائے یا اس کو کچھ فائدہ مل جائے جھوٹی گواہی دے گا تو جھوٹ عام ہو جائے گا اس نے کہا کہ جھوٹ آم ہوگا تو معلوم ہے کہ یہ جو دور ہے یہ بگاڑ کا دور صحابہ کے باب ہے اور ان کی تعدیر خود قرآن میں ہے حدیث میں ہے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں پھر وہ جو ان کے بعد پھر وہ جو ان کے بعد سب سے بہترین طبقہ اس امت کا حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ جو خیریت ہے کس اعتبار سے ہے ہر اعتبار سے ہے کے اعتبار سے منہج کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے تعلم کے اعتبار سے تعلیم و دعوت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ بہترین لوگ ہیں بعد والوں کے لیے وہ نمونہ ہے بہترین کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا لہذا تعمیل کے لیے وہ اسواں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے فرما بردار تھے ایک مسلمان واقعی اچھا امتی بننا چاہتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کیسے تھے پھر آپ نے کہا لاخلون بے مراچن یہ دوسری نے کی پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی صحابہ کا احترام ہونا چاہیے اولن تب ال بھی رعایت کو نہیں چل رہی خصوصی طور پر بقیہ امت کے مقابلے میں یہاں تکلیف کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا احترام ہو اور ان کے مجموعی طور پر راستے کی پیروی کی جائے انفرادی فتوا ہو سکتے ہیں اس میں ان میں آپس میں اختلاف ہو اگر اختلاف آپس میں کسی مسئلے میں صحابہ میں ہو جائے تو قرآن کریم کا حکم کیا ہے فعن تنا ضائعی شعی انفرود الاغال و رسول اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو لوٹا دو تو ان کے باہمی اختلافات میں کتاب و سنت کو فیصل بنایا جائے گا لیکن جب وہ کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو بعض والوں کے لیے وہ خود ایک راستہ ہے جس پر ان کو چلنا پڑے گا صحابہ کا کسی چیز پر جمع ہونا یہ اپنی ذات میں خود ایک حجت ہے جیسا کہ ابو قصدیق رضی اللہ تعالی کی خلافت ہے قرآن کا جمع کرنا ہے یا اس طرح کے اور بہت سارے امور ہیں تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز آپ نے کہی اللہ شیخ کو خبردار ایک آدمی جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے اس کے محرم کے بغیر اس کے ساتھ کسی کمرے میں جمع ہوتا ہے کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے یعنی شیطان دونوں کو غلطی پر ابھارتا ہے بہت ممکن معاملہ زنا تک چلا جائے یا پھر زنا کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہو بات چھونا یا اس طرح کی کوئی اور چیز یا کلب کی سطح پر ایک دوسرے کے دل میں برے جذبات پیدا کرنا غلط جذبات پیدا کرنا نے کہا یہاں سب ذریعہ کی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ محرمات سے بچنے کے لیے محرمات کے وسائل سے بچا جائے جمع ہونا فی صحیح زنا نہیں ہے لیکن جمع ہونا زنا کے لیے راستہ یقینی طور پر ہموار کرتا ہے یا کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ کوئی امکان ہے کہ غلطی ہوگی کسی نہ کسی درجے میں لہذا ان وسائل کو ان وسائل سے دور رہیں ان سیڑھیوں سے دور رہیں ان راستوں سے دور رہیں جو گناہوں تک پہنچاتے ہیں اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان سے کہا تھا والا تقربہ پتکو نہ مین غالمین اس پیڑ کے قریب دونوں مت جانا وہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے لیکن جب کھایا اس میں سے تب لباس اتر گیا اور جنت سے محروم کر کے دنیا میں ڈالے گئے اصل چیز کھانا نقصان کھانے سے ہوا لیکن اللہ نے قریب جانے سے منع کیا کیونکہ قریب جانا کھانے کا ذریعہ ہے جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو پھر ساری چیزوں سے بچے رہیں گے کھانے سے بچے رہیں گے تل کا خدم اللہ کا قرب یہ اللہ کی حدیں کے کہ قریب ہی مت جاؤ اسی لیے شراب جس معدہ پر دسترخوان پر ٹیبل پر پی جا رہی ہو وہ وہاں آدمی اپنا کھانا بھی نہ کھائے وہاں شربت بھی نہ پیے وہ زمزم بھی نہیں پی سکتا کیونکہ وہاں بیٹھ کر چاہے وہ اس میں شریک نہ ہو ممکن ہے وہاں بیٹھ کر اس میں یا تو شریک ہو جائے یا تو اس کی عزت خراب ہو جائے توہمت اس پر لگے گی دیکھنے والا کیا کہے گا تو شراب والے دسترخوان پہ بیٹھنا منع اسی طرح تنہائی میں عورت کے ساتھ قلوت میں رہنا یہ منع ہے ایسے کئی احکام ہیں جو برائی تک لے جاتے ہیں حتیٰ کہ مشرقین کے معبود جو شرکیہ معبود ہے اللہ کی اس وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں چاہے وہ کوئی بھی معبود ہو اس کو گالی دینا بنا ہے کیوں اس لیے کہ جوابی طور پر اگر کبھی امکان ہو کہ وہ اللہ کو برا کہے گا تو نہیں اس کی برائی اس مجلس میں ہم نہیں کریں گے اس کو ہم برا نہیں کہیں گے ضد میں آگے ہو سکتا ہے وہ اللہ کو برا کہے یا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا نتیجے میں اس کے ماں باپ کو گالی دینا ہوگا یہ سب کے طور پر ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی آپ نے کہا کہ کوئی آدمی بدترین آدمی ہے کباڑ میں سے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے کہا کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا کہا وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو یہ سب بنا اس لیے یہ بھی گناہگار ہوا ایسی کئی مثالیں تو سب ذریعہ کے طور پر بہت ساری چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تاکہ بات اور آگے نہ بڑھے تو یہاں کہا کہ خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے اگر ہوتا ہے تو شیتان ہی ان کا تیسرا ہوتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو تنہائی میں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ سرائی عورتوں سے خلوت میں بات کرتے ہیں اور آگے بات بڑھتی آپ سوچیں یہاں سے پل جا رہے ہیں وہاں سے پول آ رہے ہیں یہاں سے دل جا رہے ہیں وہاں سے دل آ رہے ہیں یہاں سے گلدستے جا رہے ہیں وہاں سے گلدستے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بات کو آگے بڑھانے والی ہیں انسان کو چاہیے کہ ان مقدمات سے بچے چاہے تاکہ برے انجام سے بچے تو یہ ایک یہ حکم یہاں پر آپ نے دیا جو بہت اہم ہے اور آج کے معاشرے میں یہ پہلے اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا آج موبائل فون کی وجہ سے زیادہ خطرناک ہو گیا اور آج ہم اپنے معاشرے میں خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلوط تو ہوتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے دو ایک کمرے میں ہوں لیکن ایک خلوت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ تنہائی میں دونوں ایک دوسرے سے بات چیت ایسے کر رہے ہوں کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے دونوں کے دل خراب ہو سکتے ہیں بعض اوقات شادی شدہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی زندگیاں خراب ہوتی ہیں بیوی کسی اور سے فرینڈ لسٹ ہے پوری لمبی سب کو ہاں فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے ایکسپٹ کر رہی فیس بک کے اوپر شوہر آفس کی عورتیں ہیں وہ بھی اس کو فرینڈ شپ کے لیے بھیج رہی ہیں ریکویسٹ اور یہ بھی اس کو فرینڈ بنا رہا ہے پھر یہ بھیج رہی ہے وہ بھیج رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات بڑھتے بڑھتے کئی نکاح خراب ہو گئے کہیں نہ کہیں جا کر ملاقات ہوتی ہے مل کے چائے پیتے ہیں کہیں پر اب ہوٹل میں ملاقات ہوئی چائے پی اور چائے کے آگے بڑھ دی کتنے نکاح خراب ہوئے شادی شدہ زندگیاں برباد ہوئی جو غیر شادی شدہ ہے ان کا تو معاملہ اور الگ ہے بچیوں کی زندگیاں خراب کیونکہ اس عمر میں موبائل فون استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے احتیاط نہیں ہے جذبات اپنے عروج پر ہیں تلاش میں ہوتا ہے نکاح سے پہلے انسان ڈھونڈتا رہتا ہے ڈھونڈتا رہتا ہے, ہے. دونوں کی نگاہوں میں ہمیشہ تلاش رہتی ہے اور اس وقت میں کوئی بھی اگر ہمدردی کرے کوئی بھی سراہ آپ کو فوراً دل اس کے پاس مائل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا ہے ایک دوسرے کو میسجز بھیجنا اور میسج میں ایسی بات کرنا جس سے دل کھینچ لیا جائے اور بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں اچھے گھروں میں بھی بعض اوقات پلے بڑے ہوتے ہیں دل لاہو ماں بے ہودم السلام کو معلوم نہیں تھا دھوکا کیا ہوتا ہے پہلے انسان ایکسپیرئنس ہی نہیں لیکن شیطان نے کیا کیا دھوکا دیا ایسے شیطان انسان کے قالب میں بھی ہوتے ہیں آپ کی بچیاں ہیں نہیں معلوم سیدھے سادھے آپ نے سنبھال کے رکھا اس کو گھر میں باہر نہیں ادھر نہیں اس سے کانٹیکٹ نہیں کچھ نہیں ایک دم دینی تربیت ساتھ دیا آپ نے لیکن ہوشیار نہیں ہو آپ نے کہا کہ ہوشیار نہیں ہے بولے والے بچے ٹھیک ہیں اب وہ اس کو آپ نے موبائل فون دے دیا پاس ہو گئی دسویں میں بارہویں میں لے بیٹا آئی فون تیرے دی ہے خوش خوش اب اس کے بعد استعمال کا سلیقہ نہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے بعد زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں گئی ہوئی عزت واپس نہیں آتی بلکہ بعض اوقات گئی ہوئی بیٹی بھی واپس نہیں آتی نہ سیت عزت جاتی بلکہ بیٹی بھی چلی جاتی ہے ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اچھے گھروں میں ہوتا ہے بازوق نیک ہوتے تربیت میں بھی کمی نہیں ہوتی لیکن ایک غلطی نقصان پہنچاتی ہے ایک غلطی نقصان پہنچاتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سب چیک کیا ہے غلطی سے کیا ہوتا ہے آپ سو قدم صحیح چل لیے اور ایک قدم آپ نے غلط چل کے کھائی میں آپ کی آگے بتائی سو قدم صحیح اور سو احتیاط سے آپ کا فائدہ کیا ہوا ایک غلطی ہلاکت کی طرف لی جاتی ہے آپ ہزار کلومیٹر آپ نے دھیان سے گاڑی چلائی اور ایک کلومیٹر میں آپ نے غلطی کی اور آپ کی آنکھ پلک چھپک گئی اور آپ ٹکرا گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لہذا یہ بہت بڑا مسئلہ اس دور کا اس پر اس کا خیال رکھنا چاہیے خلوت اجنبیہ نہیں ہونا چاہیے اللہ اللہ شیخ پھر آپ نے کہا تیسری بات علیکم جماعت سے جڑے رہو جماعت کا انتظام کرو وہ کمبل پور کا اور خبردار تفریح بازی سے علیحدگی سے بچو شیطان واحد وہ حمال اتنا ہی نہیں اب ایسا وہ ہم اتنا اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے دو کے ساتھ تھوڑا دور رہتا ہے یہاں پر آپ نے اجتماعیت کے بارے میں کہا پھر آگے کہا من اور بحٹل جنت پلیل جماعت جو جنت کا انتہائی درمیانی اور اعلی حصہ چاہتا ہے وہاں بسنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے اس حدیث میں جماعت کے بارے میں آیا ہے احادیث میں جماعت کے بارے میں کئی اعتبار سے آیا لیکن دو بنیادی چیزیں اس میں ہیں منہجی اعتبار سے ایک سیاسی اعتبار سے منہجی اعتبار سے الجماعت کا مطلب ہوتا ہے اہل حق کی جماعت اہل حق کی جماعت وہ جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہو چاہے وہ کسی بھی دور پہ چاہے وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ غلط نہیں ہوتے تھوڑے بھی غلط نہیں ہوتے صحیح وہ ہوتے ہیں جو سلب کے طریقے پر ہوں صحابہ کے طریقے پر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى یہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی بٹ جائے گی بہتر فرقے ٹکڑے گرو پارٹیاں جہنم میں جائیں گی اور واحد ات الفر صرف ایک فرقہ ایک گروہ جنت میں جائے گا تہتر میں سے ایک جنت میں جائے گا اور آپ نے کہا وہی الجما وہی الجما جو جنت میں جائے گا کون ہوگا الجما دوسری روایت میں آپ نے کہا ماں و صحابی جو اس راستے پر منہج پر عقیدے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں معلوم ہے کہ الجماع سے مراد وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر تو جمع کا لزوم ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اور زمانے کے اعتبار سے کسی بھی دور میں ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو لازم رکھے تو یہ جمع اسی لیے صرف سے آیا ہے بعد صحابہ سے آیا ہے الجما ما وافق الحق حق وہ ان کن عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب وہ ہے جو حق کے موافق ہو چاہے تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اکیلے ہو جائیں سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے میں ایک عالم اکیلا ہے جیسے کسی علاقے میں ایک نبی اکیلا ہوا کرتا تھا کوئی اس کی بات نہیں مانتا ہے لیکن وہ حق پر ہے تو اصل چیز حق پر ہونا ہے گنتی نہیں ہے لیکن حق پر ہونا کیا ہے حق پر ہونا یہ نہیں کہ آدمی قرآن و حدیث کا منمانہ معانی اس کے لے لے حق پر ہونے کا مطلب یہ ہے ماں انال ہی و نصوص کتاب و سنت کے اور فهم سلف کا صحابہ کا اور اکثر فهم ہی میں آدمی غلطی کرتا ہے دلائل تو سبھی کے پاس ہیں معتضلا کے پاس ہیں خوارج کے پاس تھے اور کتنے فرقے گزرے ان سب کے پاس دلائل تھے لیکن دلائل کے معنی لینے میں اکثر غلطی ہوتی ہے اسی لیے حدیث میں کیا ہے میور دلّی دین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے یہ نکاح اسے یاد کرنے کی توفیق دیتا اس یاداش بہت اچھی ہوتی ہے اس کو حوالے بھی یاد ہوتے ہیں نصوص کے ساتھ ساتھ اصل یہ ہے فہم یو حکمت اللہ جس کو چاہتا حکمت دیتا ہے سب کو نہیں ملتی وہ میتلف متفوت یقیناً تیرا جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی حکمت کیا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا کون سی آیت کس مسئلے پر ہے کون سی حدیث کس باب میں ہے عام ہے خاص ہے مطلق ہے مقید ہے نہ منسوخ تقدیم و تاخیر یہ ساری چیزیں اگر سامنے نہ ہوں کچھ بھی مطلب آدمی لے لیتا ہے یہی غلطی خوارین نے کی اور یہی غلطی بات والوں نے دوسرے فرقوں نے کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحابہ کے منہج پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو جماعت کا ایک معنی یہ ہے منہجی اعتبار سے ایک معنی سیاسی اعتبار سے بھی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان حاکم کے تابع ہوں اس کے ساتھ ہوں اس کے ہاتھ پر بیت کریں اور اس کی تابے داری کریں سنے مانے جماعت کا رف اس معنی میں بھی آتا ہے یہ تو بہت اہم معنی ہے باقی سارے ضمنی ہیں یہ اصل دور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس برائے جو آدمی اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو ناپسند ہو بری لگے غلط لگے فلیس برا اسے چاہیے کہ اس پر صبر کر لے جو حاکم تھا سلطان تھا امیر تھا بادشاہ تھا خلیفہ تھا گورنر تھا جو بھی اس کے اوپر حاق ہے امیر ہے جس کے امر کی یہ تابے داری کرتا ہے اس کی کوئی بات ایسی دکھائی लग نہیں, نہیں لگ رہا ہے کیا کرے بغاوت کرے ہاتھ اپنا کھینچ لے اس کی تیار سے نہیں پل یس برا لے اسے چاہیے کہ وہ سبر کر لے سبر کرے کا شبرن پمان ماتمی تتن تتن جاہلی اس لیے کہ جو انسان جماعت سے ایک بالش بھر بھی دور ہو جائے جماعت سے یعنی حاکم کی تابے اور اجتماعیت سے وہ اجتماعیت جو حاکم کے ماتحت ہے اس سے الگ ہو جائے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اللہ ماتمی تتن جاہلی ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرا اگر وہ اسی حال میں مر جائے جاہلیت کی موت مر گیا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک تو ان دو حدیثوں سے کیا معلوم ہوا پہلی حدیث سے معلوم ہوا منحجی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منحج پر آدمی کو ہونا چاہیے یہ جماعت ہے اہل حق کی جماعت دو جماعت سے مراد حاکم کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ہیں اس سے بیٹھ کرنے کے بعد اس کے تابے دار اس کے ماتحت اس کے محکوم ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے باغی نہیں ہوتے ہیں وہ جماعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ ہو اسی نے کہا کہ جو آدمی ایسی جماعت سے بارش بھر بھی دور ہو جائے اور اسی حال میں مر جائے تو ایسا آدمی جارلیت کے مو پر اس سے اپنے گھر کی بنائی ہوئی جماعتیں مراد نہیں ہیں الاقوان المسلمون اور اسی طرح سے دوسری جتنی بھی حضب و داعش یا اور بھی جو جماعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں یہ جماعت مراد نہیں ہے اس سے مراد کون سی جماعت ہے اس سے جماعت وہ, مراد، وہ جماعت مراد ہے جو حاکم کے ساتھ ہو و وقت کے اعتبار سے اس کے ماتحت ہو یہ جماعت ہے اور پہلی حدیث میں جو جماعت مراد ہے وہ اہل حق کی جماعت ہے حزبیت جماعت نہیں ہو سکتی ہے حزبیت جماعت نہیں ہو سکتی ہزبیت کیا ہے نبوی علم سے ہٹ کر دین کا فہم اور اس کی اس کی اس کے اوپر چلنے کا راستہ بنایا جائے یہ ہزبیت ہے ہزبیت یہ ہے کہ انسان حق سے ہٹ کے اپنا راستہ بنایا تو ہزبیت کی یہاں پر گنجائش اسلام میں نہیں ہے اسلام میں جماعت کی تلقین ہے اور اس کی تعلیم ہے تو ان دو حدیثوں سے پہلی حدیث ابوداؤ کی تھی اور دوسری بخار اسی میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع جمع تمہاری جماعت کا انتظام ضروری ہے وہ کنبل اور تم الگ الگ رہو اس سے بچو اس کے ضمن میں کئی باتیں آتی ہیں مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے یہ بھی ایک جماعت کی سورج ہے کہ اس انسان کچھ لوگ کسی دیہات میں رہتے ہوں اور اگر وہ جماعت سے نماز نہ پڑے شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنہا سفر کرنے کے بارے میں آپ نے پسند نہیں کیا اس کو دو کو بھی پسند نہیں کیا بلکہ تین کو جماعت آپ نے کہا اس طرح سے کئی صورتیں ہیں جہاں گناہ کا امکان ہو وہاں تنہا سفر کرنا بھی صحیح نہیں ہے ایک آدمی اکیلا سفر کرے گا گناہ ہو جائے گا نہیں اس کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے اس کے دین کی حفاظت ہو اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت ہو تو یہاں بھی جماعت ضروری ہے اس لیے کہا کہ تم میں سے جب تین لوگ سفر کریں ایک کو امیر بنا لو ہاں وہ امیر ساری زندگی کے فیصلے نہیں کرے گا لکھا اور طلاق کے معاملات میں لیکن سفر کی جو حاجات ہیں اس میں جو فیصلہ وہ کرے گا اس کی بات ماننا ضروری ہے اس کا وہ فیصلہ جو سفر سے متعلق ہو اور اس میں مسئلہات ہو اس کو ماننا پڑے گا سفر تو آپ دیکھیے اسلام میں اجتماعیت کی تعلیم لیکن کی نہیں اور جماعت سے مراد بنیادی طور پر دو جماعت مراد ہوتی ہیں ایک صحابہ کی جماعت اہل حق کی جماعت جو اس راستے پر ہو قیامت تک کے لیے اور پھر دوسرے وہ جو حاکم کے ہو یہ بھی جماعت ہے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو اس حدیث میں آپ نے بات کہی پھر آخر میں آپ نے کہا من حسنت ہو سا سید ہو المؤمن جسے اس کی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے دکھ ہو برا لگے غلطی کر کے یہ مومن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن حساس ہوتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے غلطی ہونا اسے مومن کے پہرے سے خارج نہیں کر دیتا لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اتنا حساس ہو کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے احساس ہو بے چین ہو جائے جب تک کہ توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی نہ کرا لے اور جب تک کہ اصلاح کر کے اس کی بھرپائی نہ کر لے اسے چین نہیں آتا اور اس کی خوشی مال جمع کرنے میں نہیں ہوتی ہے دنیا کی عزت پانے میں نہیں ہوتی ہے واقعی خوشی اس کی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے میں ان امال کے کرنے میں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے نیکی سے اس کو خوشی ہوتی ہے نیکی کرنا اس کے لیے دنیا جہان کی چیزوں کو پانے سے بہتر ہوتا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی نیکی پر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے ہاں یہ نہیں کہ انسان نیکی کرے اور لوگوں کو دکھا کے خوش ہو الحمدللہ دیکھ لیا لوگوں نے ایک آدمی رات میں اٹھ کے تحت پڑے کسی کو معلوم نہیں ہوا تب تک کہ بے چینی ہو رہی ہے لیکن پھر کسی کو بتا دیا تو اب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا چلو کوئی تو گواہ بنا میرا گزار ہیں نماز دکھائے ذکر دکھائے تلاوت دکھائے علم حاصل کر رہا ہے دکھائے لوگوں کو بتائے سنائے سنا لوگوں کو سنانا یا ریا لوگوں کو دکھانا بری چیز ہے خوشی نیکی کی شہرت پر نہیں نیکی کی توفیق پر ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات ہوتا یہ کہ آدمی کوئی بھلا کام کرتا ہے اس کو فیس بک پہ ڈال دیتا ہے اور ایک بھی لائکس نہ آئے تو اس کو برا لگتا ہے کسی نے قدر لیکن جب لوگ لائک کرنے لگتے ہیں اور بہت لائک ہو جاتے ہیں اور وائرل ہو جاتا ویڈیو تب جا کے چین آتا ہے اب اللہ کے یہاں قبول وہاں جب تک کہ لوگ اس کو قبول نہ کرے اللہ بھی نہیں کرے گا بلکہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ویسا چھپائے سرف کہتے تھے کہ اپنی نیکیوں کو ایسا چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نیکیوں کو چھپانا اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر آدمی میں نیکیوں کو چھپانے کا مزاج ہے تو واقعی ایک اونچی چیز ہے لیکن آدمی کا دل بے چین ہو جاتا جب تک کہ نیکی ظاہر نہ ہو جائے کوئی تو گواہ ہونا چاہیے با سلب کہا یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی نیکیاں چھپاتے تھے رات میں تعجب کے لیے اٹھتے تھے اور بیویاں کبھی بیدار بھی ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوشیار ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ایسا مجھ سے الگ ہوتے تھے شوہر کے بارے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بستر سے مجھ سے الگ ہو کے پھر تاجر کا اہتمام کرتے تھے نہیں چاہتے تھے کہ مجھے بھی معلوم ہو لیکن آج آدمی عمل کرتا ہے تو پورے پڑوس اور پورے گاؤں کو جگا دیتا ہے اپنی عبادت خراب کرتا ہے لوگوں کی نیند خراب کرتا ہے تو منظر اتوحسنس ہو جس کی نیکی سے اس خوشی ہو وہ سا سیا اور اس کے گناہ سے اسے دکھ ہو پدا لکھل مومن تو یہ مؤمن ہے یعنی انسان کو اپنے امال کا لحاظ کرنا چاہیے ان کی نگرانی کرنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط میری زندگی میں تقوع آیا یا کم ہوا آج میری نیکیاں بڑھی یا گھٹیں ایک تاجر جب وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے ایک دکاندار بیٹھا رہتا ہے دیکھتا ہے اس کے برتن میں پیسہ بڑھ رہا ہے فقیر بھی دیکھتا ہے گھٹا کے بڑا تو نیکی کر کے خوشی ہو اور غلطی ہو جائے تو دکھ ہو یہ ایمان کی علامت ہے یعنی حساسیت ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ سینسٹیو ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی نیکی کرے تو رسمی طور پر کرے اور گناہ کرے تو احساس بھی نہ ہو بعض اوقات نیکیاں بات کے دور میں عبادات بھی آداب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آدمی کے لیے یہ بہت ہی برا وقت آدمی آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بس چلا گیا ہو گیا روٹین روبوٹک تو بعض اوقات نماز کے بعد ذکر کر سماس پڑھا کر ختم ہو گئی خلاص تو زندگی میں بہت سارے اعمال بعض اوقات روٹین بن جاتے ہیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے کہ اس کی عبادات بھی عادات کے زمرے میں شامل ہو جائے کمال یہ ہے کہ انسان کی عادات بھی عبادات کے زمرے میں آنے لگ بعض کہتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو اس میں بھی میری نیت یہ ہوتی کہ میں اپنی نیند کے ذریعے سے اپنے قیام اللیل کے لیے قوت پاؤں تو ان کی آدات بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے تھی تو ایک انسان اپنی ضرورت بھی اونچے مقصد کے لیے اس سے ضرورت پوری کریں تو وہ ضرورت اور اس کی حاجت اور وہ مباح چیز بھی اس کے لیے مستحب بن جاتی ہے تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آدات بھی حضرات میں تبدیل ہو جائے ہے کہ ہماری نیکیاں آدات بن جائیں ریگولر روٹین کے اعمال بن جائیں جس میں کوئی کیفیت نہیں وہ نیکی کیسی نیکی جو انسان کے ایمان میں اضافہ نہ کرے اس کے دل کو مزید اللہ سے قریب نہ کرے کیونکہ ہر نیکی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تیری نیکی سے تجھ کو خوشی ہو اور تیری تیرے گناہ سے تیری برائی سے تجھے دکھ ہو تو, تو مومن ہے بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک بات صحابہ کے مقام کے اعتبار ہیں ہے جو اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر احسان کرنے والے امت تک نبوی علم کو پہنچانے والے ان کا حق نہ ماننا یہ بڑی ناشکری ہے کیونکہ آج اران کا ہم تک پہنچنا حبیض کا ہم تک پہنچنا صحابہ ہی کے ذریعے سے ہوا اور دوسرے یہ کہ ایک انسان تنہائی اختیار کرے اجنبیات سے یہ ٹھیک نہیں چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ مسلمان اجتماعیت میں رہے جماعت کے ساتھ رہے منہجی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی دینداری کے معاملے میں اپنے اعمال کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے تو میرے سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے تو وہ اپنے امال کا جائزہ لے اگر اس کی غلطی ہو رہی ہے تو دکھی ہو اور اس کو نیکی کی توفیق مل تو اللہ کا شکر کریں اور اس پر خوش ہو نیکی پر خوش ہو تو یہ چیز انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے چار منٹ اس کے بعد حدیث نمبر چار ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اللہ تعلق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ دن ستت ایام چھ دن انتظار کر لیں پھر اس کے بعد یاد رکھنا میں تم کو کیا کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا محفوظ رکھنا سمجھ لینا اس کے بعد اے بزر میں تم کو کچھ کہنے والا جو بھی میں کہوں اسے یاد رکھنا چھ دن انتظار کرو فلم کا نلیو گس کہتے ہیں کہ جب ساتواں دن آیا یعنی چھ دن گزر گئے اور ساتواں دن آیا قال آپ نے فرمایا اسی کبھی تک واللہ اللہ ہی فی سر امریکانی تھی میں تجھے تکوا کی وسیعت کرتا ہوں اپنی تنہائیوں میں بھی چھپے وال میں بھی اور اڈانیہ میں بھی تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی باہرن بھی باطین بھی میں تجھے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں اور جب تج سے کوئی برائی ہو جائے تو, تو بھلائی کر لینا فوراً بھلائی کرنا فاحصنفا فوری طور پر کی ہے تو اسے جب کوئی برائی ہو جائے تو اسی حال پر باقی مت رہنا فوراً بھلائی کر لینا ولاس الحدن اور ہاں کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت کبھی کسی سے کچھ مانگنا مت ولاس الحدن شع وہ انصاف تسو چاہے تیرا چاول گر جائے جس سے جانور ہانکا جاتا ہے چاہے وہ نیچے گر جائے نہ مانگنا کسی سے نہیں کہنا وہ ذرا دو اٹھا کے تو اتنی سی چیز بھی نہیں مانگنا باقی بڑی چیزیں تو اور ہے ولاد امانت اور کبھی کسی کی امانت سنبھالنے کی ذمہ داری مت لینا کوئی آگے امانت رکھ کے لو یا امانت رکھو نہیں مت لینا ولا تک نہیں اور کبھی دو لوگوں کے بیچ میں قاضی بن کے نہیں بیٹھنا یہ جو وسیعتیں ہیں اس میں پانچ چیزیں ہیں ایک تقوی کھلے چھپے ہر حال میں دو برائی کے بعد بھلائی غلطی ہو گئی تدارک کرو کمپنسیٹ کرو اس کو تین مانگو مت کسی سے کچھ سوال مت کرو چار سوال سے مراد دینی سوال نہیں ہے مادی دنیاوی سوال ہے چیز کسی سے مانگو مت ورنہ علماء سے سوال کرنے کا تو اللہ حکم دیا ہے چار امانت رکھنے سے پرہیزن میں کوئی ہے تو کہا کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو کیونکہ سنبھالنا پڑے گا پانچ قاضی بننے سے پرہیز کرو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھو مت کہ دو آدمی ہیں جھگڑا لے کر آئے فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان بیوی شوہر بھائی بھائی دوست دوست بزنس بزنس ان کے بیچ میں بیٹھوں میں قاضی بلکہ تو یہ پانچ نتی ان شاء اللہ تفصیل نماز کے بعد اس کی دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و النت کا حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا لحاظ کرنے کی توفیقہ فرمائیں اب الحاظ وسطہ پھر اللہ علیہ مجھے ذائقہ بہت ہے